بہرحال اس میں یوں سمجھ دیجیے یہ کائنات حادث ہے ہم جانتے ہیں کہ حادث ہے ہمیشہ سے تو نہیں ہے پہلے کون تھا اللہ تھا تو کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا اللہ سے پھر ہم پڑھائے ہیں کل من ہلے ہان کا وجھور رب کا ذر جلانے ایک وقت آئے گا کچھ نہیں رہے گا وجہ رب کا زور جلانے رہ جائے گا تو آخر کون ہوا اللہ اب یہ اول و آخر کے ماں جو ہے اس کا ظاہر بھی وہ ہے باطن بھی وہ ہے یہ بہت مشکل مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اس کو ایک حدیث میں عام لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے حضور یہ دعا کرتے تھے اے اللہ انتر اول و فل ہے سو قبل تو وہ پہلا ہے کہ جس سے پہلے وہ شے نہیں تھی وہ الاخر آخر و فلے سو بادل کا تو وہ آخری ہے کہ تیرے بعد کچھ نہیں وان تک ظاہر ہو فل ایسا فوکا تو اس سے اوپر کوئی شہر نہیں وان تک بات ان فل ایسا دون بہرحال اس کو اسی حد تک اس اسمت رکھیے جن کو زیادہ شوق ہو جائے وہ پھر میرے وہ تفصیلی کیش اس کی طرف سلجو کرے ہوا نو و ظاہر ہوا بالکل وہ ہر چیز قائم رکھتا ہے اب تو واضح ہو گیا ہے وہ ہی اس سے پہلے ہم پڑھا رہے تھے رحم تو اس حوالے سے تو یہ دو صفات اللہ کی خاص طور پر آپ دیکھیں گے قرآن میں على كل کلین قدیم بكل نشین علیم دو چیزیں آئیں گی خاص طور پر ہر چیز قائم رکھنے والا ہر چیز پر هو الذي خلق السماوات کماواتے والی تک یاب وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین چھ دنوں میں پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر عرض یا جو یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے سورہ فاطر میں غالبا یا سورہ سبا میں وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں وہ مایخر و منہا جو کچھ نکلتا ہے اس سے وہ ما یل دن ہے اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے ي... یعرج جو فیها. اور جو چڑھتا ہے اس میں وہ ہوا ما گن پانی بھی اترتا ہے بخارات بھی چڑھتے ہیں فرشتے اترتے ہیں آتاب میں لے کر اور پھر وہ چڑھتے ہیں یا تو انسانوں کی جانے لے کر بھی چڑھ رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ جو بھی یہاں پر ہو رہا ہے اس کی رپورٹس لے کر چڑھتے ہیں زمین کے اندر پانی جذب ہوتا ہے بیج داخل ہوتا ہے نکلتا ہے پودا ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا وہ ما کم اینا ما کم تُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے ولہ ماتا منولہ بصیر اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اسے دیکھ رہا ہے خود کشمیر گواہ پھر دیکھیے لہو ملک اس سماوات منور توحید کا یہ تقاضہ کہ پادشاہی اسی کی ہو ایک عقیدے کی توحید ہے بس کہ پادشاہی اسی کی ہو لہو ملک اس سماوات ہو آسمان اور زمین کی پادشاہی اسی کی ہے بھائی للاہ ترجاؤں لگوں سب تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے فل نہارا فل وہ پھر لاتا ہے رات کو دن میں پھر آتا ہے دن کو رات میں یہ مضمون بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے وہ ہوا علیم بزاطور علم کو دیکھیے کتنی مرتبہ دہرایا ہے بے قل شعین علیم یا لم مایا جو فل دے وہ ما یارو جو منہا و ما یا سوائے اور یہاں ہوا علیم بزاطور سینوں کے اندر جو کچھ اس کو بھی جانتا ہے یہ چھ آیات ہیں یہ پہلا حصہ ہے صورت مبارکہ کا اور یہ شاندار تمید بری آگاہ ہو جاؤ کس کا کلام پڑھ رہے ہو کس سے ہم کلام ہو خوشدار کہ رہ برد میں تیزست نمبر اب دیکھیے دو آیتوں میں اللہ تعالی کے بلکہ ایک آیت میں تو تقاضا ہے یہ تو اللہ ہے ایسا ہے اسی کی پادشاہی ہے وہ سب جانتا ہے وہ ہر چیز پر قدیر ہے یہ سب کیا ہے نیگیٹو ہے اور یہ ہے توحید فل اس کا تقاضا کیا ہے آمنو بلّہ و رسول و انفکو نما جانکم آمن اجرون کبیر دو لفظوں میں تقاضا آیا ایمان لاؤ اللہ پرو اس کے رسول پر اور خرچ کر دو ان سب میں سے جس جسم میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے سب سے پہلی خلافت تمہیں عطا کی اس جسم میں اسے اللہ کے لیے لگاؤ ذہانت فطانت طلاقت لسانی جو لیا پیسہ دیا ہے مال دیا ہے اولاد دی ہے سب کو اللہ کرا میں لگا یہ نفق تلف پیسے کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے جان کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے نفقت درایم پیسے ختم ہو گئے نفا کل فرش گھوڑا مر گیا تو نفک تلف دونوں کے لیے آتا ہے تو ایم سے کو ماں جال جس جس چیز میں تمہیں استخلاف عطا کیا ہے لگاؤ خرچ کرو سخ کر دو یہ دو تقاضے اصل میں یوز سمجھ گیا کہ سورہ حجرات میں دو تقاضے آئے تھے آمنو بلّاہ ورسول سورہ حجرات میں آئے تھے ان نمل الذین آمنوا بلّہ ورسول سمن تابو و جاہدو بے اموال فسن فی سب بلّہ حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے لا اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں بالکل نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ اور کھپا دیے جان بھی اور بال بھی وہی سچے ہیں یہاں پر دو ہیں ان میں دونوں میں ایک سے تو مستحق ہو گئی عامروب اللہ وہ ایمان لا اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے وہ اور خرچ کر دو انفاق مال انفاق نفس بدل نفس دونوں چیزیں آ جائیں بمبا دالت کو مستقلفی اب اگر یہ دو کام کر دو تو تمہارے والے نیارے ہیں تم کامیاب ہو فل لذیل آمنک منفک لحم اجرون کبیر تو جو تم میں سے یہ دو تقاضے پورے کر دیں ایمان لائے جیسے کہ ایمان کا حق ہے یقین والا ایمان اور انفاق کر دیں خرچ کر دیں لگا دیں کھپا دیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے تمام جو بھی کچھ اپنی ملکیت ہے جو اوساد و سامان ہے لہوم اجرون کبیر اب دیکھیے دس دیکھیے اب دو دو آئکوں میں وہ ڈانٹ کا ڈپٹ کا زجر کا معاملہ ہو رہا ہے وہ مال کملہ تو مینو تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہیں مان رکھتے اللہ پر رسول یدرو کم لے تو مینو جبکہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ ابھی موجود ہے تمہارے ماں بہن تمہیں کیا ہو گیا وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو اپنے رب پر خزاں کا دیکھو تم سے عہد لے چکا ہے تمہارا رب اگر تم ایمان کا دعوی کرتے ہو تو عہد در عہد ایک عہد تو تم لے کر آئے تھے کر کے آئے تھے الگ تو میرے رب بلا پھر ایک عہد تمہیں کیا سمے نہ وا کانا پھر تم نے عہد کیا ان اللہ انسانین خوش بے اوشرا ہو چکی ہے وہ تم سے اہل لے چکا ہے ان کنتم تم مومنین اگر تم حقیقت مومن ہو دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان کا ساتھ ہی اب راستہ بتا دیا اگر تم اپنی غریبان میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے اندر تو کچھ خلاصہ ہے اللہ کرے کہ ہم اس کا احساس ہو جائے اپنے گریبانوں میں جھان کے اسلام تو ہے اللہ کا شکر ہے جو یہاں آئے ہوئے ہیں دور دور سے آئے ہوئے ہیں تو اسلام تو ہے روزہ نماز تو ہے لیکن اپنے اندر جھانکے وہ ایمان یقین والا ایمان اگر احساس ہو جائے کہ نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہاں سے ملے گا یہ آبد ہی آیات یقم نظور ماتور وہی تو ہے کہ اپنے رب، اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات ناتھ کر رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف گویا کہ ایمان حقیقی یقین والے ایمان کا منبع سر چشمہ اس کی سورس یہ ہے اللہ کی کتاب اسے پڑھو سمجھ کر پڑھو تدبر کرو غور و فکر کرو محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر ایک ہلچل ہے تمہاری فطرت کے تار یہ قرآن چھیڑے گا انہیں نغمے بےتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیڑ تو دے زخم حیات حیات اور اس سے خود تمہارے اندر سے ابھر کر ایمان اندر سے ابھرے گا تمہارے اندر ہے سویا ہوا ہے تمہاری روح میں ہے ڈورمنٹ ہے صرف ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہے اور یہ آیات قرآنیاں انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہوا اب جہی آیات اللہ بکم اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت رعوف الرحیم ہے اب آپ نے دیکھ لیا سورس جو ہے اس ایمان کا وہ کیا ہے سورہ شورہ میں ہم دیکھ آئے ہیں خود حضور کو کہاں سے ملا وہ کزال کا لہ کرو مینا ماں کن تغری کتاب آپ کو تو معلوم نہیں تھا کتاب کیسے کہتے ہیں شریعت کیسے کہتے ہیں نہ آپ تو سے واقف نہ آپ انجیل سے واقف آپ تو مکے کے امید میں سے تھے ایمان کسے کہتے ہیں بلاقین جالنا ہو اس قرآن کو ہم نے نور بنا کر آپ پر اتارا ہے وہ ایمان جو ہے اب آپ کا بات اس سے جگمگا اٹھایا اب آپ جو ہے گویا کہ اب روشنی کا مینار ہیں اب آپ ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف اسی کو مولانا ضفر علی خان نے کہا ہے بہت خوبصورتی لیکن بہت سادگی سے وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی آخل کو یہ کور کے سو اچھا ایک بات تو ہو گئی کہ تم ایمان کیوں نہیں تمہارا پختہ کیوں نہیں ہے یہ دل مل یقین ایمان کیوں لیے پھر رہے ہو یہ شکو و شبہات کے کانٹے جس میں چوبے ہوئے ہیں اس ایمان کے ساتھ گزارا کیوں کر رہے ہو اگر اس میں کمی ہے تو پہلے اس کمی کو پورا کرو اور دو دھندے کچھ دن نکال لو ایک سال نکال لو اپنی زندگی میں سے کہ کم سے کم کتنی عربی سیکھ لیں کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ سکے وہ اسی وقت ہوگا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نذور کتاب میرا کشاہے درازی د صاحب اے کشا انسپریشن قرآن سے ترجمے سے نہیں مل سکتی ناممکن ہے مفہوم سمجھ لیں جو دماغ میں کچھ چیزیں آ جائیں گی لیکن وہ جو قلم کو متحرک کرنا ہے اس کو انسپائر کرنا ہے وہ اسی وقت ہوگا اب دوسری ڈانٹ وہ مان رہ تم اللہ تم سے کوف بھی تمہیں کیا ہو گیا خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ خیر آل اللہ میرا سو سما بات و اللہ روس آسمان اور زمین کی ساری نراست بال آخر اللہ ہی کے لیے رہ جائے گی تمہارے پاس رہ جائیں گے یہ محل یہ کوٹیاں یہ فیکٹریاں تم آج ہو کل نہیں ہوگے جو اگلے ہوں گے وہ بھی پھر نہیں ہوگے گے تو اسی کی ہے وارث وہی ہے الوارث وہی تو ہے اور تم سیت سہت کے رکھ رہے ہو وہ مارے کو مدد کون سے کون سی سبھی لینا اور انفاق میں نوٹ کر لیجیے میں بتا چکا ہوں کہ انفاق کے اندر انفاق مال بھی ہے انفاق نفس بھی ہے بزرے نفس جان کھپانا وہ واضح ہو جائے گا ولی اللہ میرا سما بات ورنر مِنْ فقم قبل فتح وقات برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے قتال تال جان کھپانے کے لیے میدان میں آئے انفاق جو کہا تھا آپ نمبر سات میں وہ صرف مال کا نہیں جان کا بھی ہے اور انفاق کا جان جو ہے اس کا سب سے بڑا موقع کیا ہے جنگ جہاں آپ لگے جان ہتھیلی پرت کر حاضر ہوتے وہ تو اگر جان بچ جائے تو وہ یا کہ بونس ہے ورنہ جو جاتا ہے جنگ میں وہ پورا رسک لے کر جاتا ہے اب یہاں بات یہ بتائی گئی کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے تھے جبکہ اسلام کمزور تھا اور انہوں نے قطال کیا اس وقت جب کہ مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی ان کا درجہ الفق ون باد ان کا بہت اونچا درجہ ہے بہت عظیم درجہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح کے بعد وہ کل لمبا اللہ حسنہ اب فتح کے بعد سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صورت کم سے کم سن شیس کے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے کہ فتح تو پہلی جو ہے وہ سن چھ میں سلح حدیبیہ کی شکل میں حاصل ہوئی ہے انہیں فتح نہ لگا فتح وہ اور پھر جو ظاہری فتح تھی وہ تو فتح پکا ہے وہ سنگھ آٹھ میں ہے یہاں پر مارا جانا جن لوگوں نے قتال کیا انفاق کیا فتح سے پہلے ان کا درجہ بہت بلند ہے ان سے جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا بعد میں اگر کہ کل الباد اللہ سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا وہ اللہ بیما تامل اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے اب آئی پکار اس کو اب کھلے دل سے بیدار دل سے سنیے میرا خالق آپ کا خالق میرا مالک آپ کا مالک اس کائنات کا مالک من منزلزی یقل اللہ کردل حسن کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے ہے ہمت دینے کی منزلزی یقل اللہ کرد الحسن فعود آئے فہ لہو اللہ اس کے لیے اسے دخلا بھی کرتا رہے گا وہ لہو اجر العظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عجربی ہوگا لگاؤ اپنی مال اللہ کی راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ اور جان دیجیے کہ جان کا کھپنا اور مال کا کھپنا ایک یہ کہ شہادت یا موت سے پہلے پہلے تو برابر چیز ہے آپ اپنی جان کی قوت صلاحیت ذہانت فطانت یہ خرچ کرتے ہیں تو مال کماتے ہیں نا اور مال آپ کے پاس ہو تو آپ جس کو چاہے امپلوائے کر لیں ذہانت صلاحیت فکانت سب آپ خرید سکتے ہیں پیسے سے تو اگر کسی نے وقت لگایا ہے تو مال لگایا ہے ٹائم از منی اپنی جان کما رہا ہے تو وہ مال لگا رہا ہے اس لیے اسی جان کو کپا کر وہ مال کما سکتا تھا اس لیے انفاق جان انفاق کے مال یہ ایک شہر یوم ترل موم اب جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ ہے وہ نقشہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پل سے کوئی ایسا مرحلہ آنا ہے جہاں کفار کا تو معاملہ علیحدہ ہو چکا کوئی بڑی چھلنی لگی تھی کفار تو نکل چکے اب جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے وہ آگے آئے ہیں آپ کو معلوم ہے جہاں کریشرس لگے ہوتے ہیں پتھروں کو توڑ کے بجری بناتے ہیں تو اس میں مختلف سوراخوں کی وہ چلنیاں لگی ہوتی ہیں پہلے ایک ان سے زیادہ کا پتھر جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا پھر آدھا انچ والا علیحدہ ہو جائے گا پھر چوتھا والا علیدہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ تو وہاں پر بھی کوئی مستقل کچھ ایک چھلنی لگ چکی کافر تو گئے اب رہ گئے مسلمان ان میں ذرا چھانکی کرنی ہے کہ ان میں صاحب ایمان کون ہے اور منافق کون ہے اس کے لیے پل سراگ میں جگہ ہے جہاں سے گزرنا ہوگا گھم اندھیرا ہوگا اور اس کے نیچے ہوگی جہان گھم ادھیرا اور جن کے پاس ایمان تھا دنیا میں انہیں روشنی مل جائے گی یہاں ان کے کلب سے روشنی نکل رہی ہوگی ہمارے صالحہ کیے تھے داہنے ہاتھ سے تو یہاں پہ ان کا نور ہوگا وہ اپنی اس روشنی میں راستہ پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گی اور جن کے پاس یہ روشنی نہیں تھی چاہے وہ مسلمانوں میں شریف تھے چاہے مسلمانوں کے قائد ہوں بہت بڑے قائد ہوں لیکن اگر وہ نور ایمان سے محروم تھے اور ہمارے صالحہ کی کوئی پونجی نہیں تھی انہیں روشنی نہیں ملے گی ٹھوکرے کھاتے ہوئے گریں گے اور جاننے میں جائے گا یہ ہے نقشہ یہ نقشہ یہاں پر تفصیل سے کھینچا گیا ہے پھر دوبارہ آخری جو صورت ہے سورت تحریم اس میں پھر اس کا تسکر آئے گا یوم تغل مومن ابل مومنات یہ سال نور ہوں و بے امان جس دن کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور دہلی طرف سامنے نورے ایمان اور دہلی طرف نور اعمال صالحہ بشرا قمر یوم جنت ان تجریبن طاق الظہار الخال دین اصیہ ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیں ضال کہ فوز العظیم یقین یہی بہت بڑی کامیابی ہے یوم یقول المنافق اب المنافقات جس دن کے کہیں گے منافق مرب المنافق عورتیں دلدینہ عمل ہوں ان اہلے ایمان سے ان جنون ٹھہرو ہمارا انتظار کرو کمشمی نور کم تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں ہمارے پاس تو کوئی نور ہے نہیں دیکھیے انتہائی دھوپ دے ہو کہیں جنگل میں سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو پورا چل رہے ہو جس کے پاس ٹارچ ہے وہ تو گویا کے بادشاہ ہے اس وقت اور وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا ہے پیچھے والا کہتا ہے کہ بھائی چہرو گیا تمہارے پاس جو ٹارچ ہے ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو وہی نقشہ آئے تم درو نا ہمیں بولے تو انتظار کرو ہمارا ٹھہرو کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو تب کبھی سمی نورے تم یہی وہ لفظ اقتباس قبض کہتے ہیں چنگاری کو کسی چولہے میں چنگاری لا کر اپنے چولہے میں آگے لا دینا ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں لر جیو وغیرہ کمفل کہا جائے گا لاؤ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور یہ نور یہاں نہیں ملا دنیا سے کما کر لایا گیا یہاں قیلا کہا گیا کالو نہیں کہا گیا اہل ایمان کی شرافت اور مروت سے یہ بعید ہے کہ وہ یہ جواب دے کوئی کہنے والا ہوگا اللہ کا فرشتہ قیلا کہا جائے گا قیلہ جو لو جاؤ پیچھے کی طرف پھل تبصور نورا ہو سکتا ہے جاؤ دوبارہ دنیا کے اندر وہاں جا کر ایمان اور عمل صالح کی کمائی کر کے لاؤ تو یہ نور ہوگا فضور بین میں اللہ باپ اور اتنے عرصے میں ان کے درمیان ایک فصیل ہائی کر دی جائے گی اس میں دروازہ ہوگا بات نحو فہر اس فصیل کے اندر کی طرف رحمت ہوگی وظاہر العذاب اور اس کے باہر کی طرف عذاب الہی کا نظور شروع ہو جائے گا یہ چھلنی ہے جو اہل ایمان اور منافقین کے درمیان لگائی جائے گی اب اس اعتبار سے اگلی دعائیں جو ہے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ یہ پیتھالوجی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے نفاق کیسے ہٹ